اللہ تعالی نے اب ذکر شروع کیا اس بات کا کہ تم لوگ جو قبلے کی تحویل ہوئی ہے اور جو کچھ تمہیں مشرقین سے یہودیوں سے عیسائیوں سے یہ سب چیزیں سننی پڑی ہیں اس معاملے میں تمہیں صبر کرنا پڑا اس موقع پہ دو باتیں آپ سے مختصراً عرض کر دیں ایک تو یہ کہ جہاں تک قرآن کریم کے فقہی مسائل کا تعلق ہے اور فکری مباحث کا تعلق ہے کہ کس آئٹ سے کیا چیز فقہ کے اعتبار سے ثابت ہوتی ہے یہ بیان کرنا بڑا دشوار ہے اسی طرح اگر ہم اس کو لیں تو اس کو بھی لے لیں کہ اس آیت میں کراق کے کتنے اختلافات ہیں ورش رحمت اللہ سے کتنا کیسے پڑھا ہے حفص نے کیسے پڑھا ہے اہل شام کیسے پڑھتے تھے مدینہ منورہ والے کیسے پڑھتے تھے یہ بھی ظاہر ہے تو پھر اس میں وقت بہت چاہیے اس لیے ہم کر کچھ کر نہیں سکتے کیا کریں فرنہ تو قرآن پاک اگر ہم ایک, ایک طریقے بھی پڑھیں تو ایک, ایک طریقہ کے لیے بھی کئی کئی ماہ چاہیے کہ مثلا ہم کسی مرتبہ اسے شروع کر لیں کہ اس مرتبہ صرف ہم قرآن کے متعلق وہ بات کریں گے کہ جس سے فقی مسائل ثابت ہوتے ہیں پھر ایک مرتبہ تیس باریں ہم پڑھیں کہ ہم کراعت کے اختلافات دیکھیں کہ اس میں کیا ہیں پھر ہم ایک مرتبہ پڑھیں کہ یہ دیکھیں اس میں لغت کے اختلافات کیا ہیں ترجمے کتنے ہو سکتے ہیں پھر ہم ایک مرتبہ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں اور حدیث میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو تفاثر اور یہ چیزیں ہیں تو کئی مرتبہ خیال آتا بھی ہے اور بہت سی چیزوں کا خیال آتا ہے مگر بڑا جبر کر کے آگے چلنا پڑتا ہے کہ اس سے کسی طرح ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ ہو جائے مکمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر دوبارہ سے ہی کبھی اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کی جو مباحث ہیں ان میں ایک مستقل بحث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کس نماز میں نازل ہوا تو اصل میں تو زہر کی نماز میں جب دو رکتیں ہو چکی تھیں اس وقت نازل ہوا اور صحابہ رضی اللہ نم میں ایک پوری جماعت کہتی ہے کہ اثر کی نماز پہلی نماز تھی اور ایک روایات میں ایسی بھی جماعت صحابہ رضی اللہ کو کہتے ہیں کہ خجر کی نماز پہلی نماز تھی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو تو اس وقت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے است بشر رضی اللہ عنہ کے گھر جب آپ تشریف لے گئے تھے وہ سارے زہر کی روایت بیان کریں گے کہ زہر انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھی پھر اس کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو کے ان چیزوں سے انہوں نے کیا کھانے کا تو آپ نے فرمان پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھاتے ہیں تو نماز پہلے ادا فرمائی پھر کھانا کھا لیا جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو اثر کا وقت ہو گیا تھا کچھ میل کا پیدل کا فاصلہ تھا وہ طے کر کے جب وہاں پہنچے تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو پہلی نماز پڑھی ہے ظاہر ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی تو وہ جو کہتے ہیں کہ اثر کی نماز پہلی تھی تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پڑھی پہلی عصر کی نماز ہے یا پھر اس لیے کہتے ہیں کہ بعد صحابہ رضی اللہ نے کہا کہ مکمل طور پہ پہلی نماز جو تھی وہ عصر کی پڑھی گی کیونکہ زہر کی نماز تو دونوں قبلوں کی طرف ہو گئی نا مسجد قبلاطین جو ہے ابھی بھی مدینہ منورہ میں ہے یعنی دو قبلوں والی مسجد تو اس میں اگر آپ جائیں گے تو پرانا قبلہ اور نیا قبلہ وہ دونوں بتاتے ہیں کہ اب نیا یہ تھا پرانا یہ تھا نیا یہ ہے جو صحابہ رضی اللہ قبا میں تھے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ اب تو مسجد نبی سے وہ گمبد نظر آتا ہے مسجد قبا کا وہ ڈھائی تین میل کے فاصلے پہ ہے یہاں سے جو صحابہ رضی اللہ عن گئے وہاں انہوں نے بتایا کہ قبلہ آج تبدیل ہو گیا تو ان لوگوں نے اگلے دن فجر کی نماز پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز پہلی تھی تو ایسی مباحث بہت سی ہیں قبلے کے متعلق آئی ہیں احادیث میں لیکن اسے ہم بیان کر نہیں سکتے ہم کہتے ہیں کسی کہ طرح ایک مرتبہ یہ چیز اندازہ ہو جائے پھر اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر صحیح انشاءاللہ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اب تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا باتیں سننی پڑیں گی کافروں کی تو صبر سے کام لینا ہے اور جس چیز کے لیے اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس اسلام کے لیے دین کے لیے اس معاملے میں قربانی جو پر دینی پڑ جائے تو قربانی سے بھی دریا نہیں کرنا تو نئے رکو سے ارشاد